ٹھیک ہے ٹھیک ہے Allah, اللہ و رستہ پھر اللہ ربیم کو لے زمانات ورستہ پھر اللہ ربین کو لے ضم اس بات اس بات کیا ہے اور ماضی معروف معروف کیا ہوتا ہے ہیں میں فائل کا پتہ ہو وہ ہمیں اور گردان میں نے اپ تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف आते जाना کیسے जाना ہے فاعل اعلی قالو فالط فالت فعلن فالت فالتما فعلتم فال اتم فالتم نالतो فالنا ہاں یہ کیسے ہے اس طرح گردان یاد کرنی یہ گردان یاد ہے فالا فالا فالو پالا فالتا فالنا پالت فالتوا فالتو پالتو فالتوا فالتو ما فالتو, فالتو پالنا اگلی اگلی گردان کیا ہے وہ ہے بحث بات ماضی مجبول اس بات پازیٹیو ہے اس بات یعنی پازیٹیو سینٹینس ہے آگے کیا تھا فیلے ماضی ہے ماضی میں کام کرنے کے حوالے سے ہے اور مجھول جس کے فائل کا پتہ نہ ہو جس کے فائل کا پتہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں مجھول تو گردان دان کیسی ہوگی وہ دا آپ نے یاد کرنی ہے فو ایلا فو الا فو جب یہ دو گردانے یاد ہوگی تو اگلی دو گردانے آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی جی وہ کون سی گردانے ہیں اگلی دو گردانے وہ کیسے آپ کو یاد ہو جائیں گی وہ آپ کو بڑی آسانی سے یاد آ جائیں گی وہ ہے جی ہس <coughs> نفی پھیلے ماضی معروف نفی نگیٹو نفی کسی کہتے ہیں نیگیٹو اور پھیلے ماضی معروف جیسے کہ انگلش میں بٹ آسان سا ایک وہ ہو ہوتا ہے انگلش میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی پوزیٹیو سینٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہی اسپیکس اور گا ناٹ آ جائے گا آسان سے نیگیٹو بنانے کے لیے تو کہتے ہیں ہی ڈز ناٹ اسپیک ہی ڈز ناٹ اسپیک یا چلیں اس لیے تو پھر ایک ڈز ناٹ کی ایک میں مسئلہ ہوتا ہے آسان سی ہم کہتے ہیں ہی از ورکنگ ہی از ورکنگ پوزیٹیو ہے نیگیٹو میں کیا ہوتا ہے ہی از ناٹ ورکنگ ناٹ لگا دیا عربی کے اندر بھی بڑا سامسی چیز آ گئی پازیٹو تھا تو کچھ وہ نہیں نیگیٹو ہوگا تو ماں شروع میں لگا دیں گے کیا لگا دیں گے ماں جب ماں شروع میں لگا دیں گے تو اس سے وہ نیگیٹو بن جائے گا ٹھیک ہے وہ کیا آئے گا ماں فالا وہی والی گردان جو پہلی والی گردان تھی وہ تھی پہلی گردان کیا تھی بحث بح اس بات پھیلے ماضی معروف تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو کیا بھی فیلے ماضی مارو بس ہے بالکل ویسی ہی ہے شروع میں ماں لگا ہوا کیسے کریں گے وہی گردان ہے بالکل آسان سی بات ہے چوتھی گردان پہ کیا ہے چوتھی گردان کیا ہے بحث نفی پھیلے ماضی مجھول آ گئی سیکنڈ اور فورتھ ایک جیسی ہے بالکل صرف شروع میں ماں لگا ہوا ہے تو کیا آئے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ چیزیں آپ کو ریٹر لگانی پڑیں گی دیکھتے ہیں یہ ایک پیٹرنس ہے ٹھیک ہے جیسے ایک پیٹرن بناتے ہوئے پیٹرن آپ یاد کر لیتے ہیں تو باقی ساری چیزوں کو پیٹرن پہ ڈالتے جاتے ہیں اور بنتی جاتی ہیں لیکن پیٹرن آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیٹرنس ہے مشکل نہیں ہے یہ نوکل بھی ایک ساتھ ہی کہتے کہ بہت مشکل مشکل نہیں بہت آسان ہے آپ نے صرف یہ چودہ سیزیں एक پیٹرن یاد کرنا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی تین مزکر غائب کے ہوتے ہیں پھر تین مونس غائب کے ہوتے ہیں پھر تین مزکر حاضر کے ہوتے ہیں پھر تین مونس حاضر کے ہوتے ہیں پھر ایک واحد متقلم کا ہوتا ہے اور ایک جمع متکل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی پیٹرن چل رہا ہوگا تقریباً ہر گردان میں دیکھیں ایسے ہی چل رہا ہوگا تقریباً ہر گردان میں ایسے ہی یہ پیٹرن چلے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو نہیں ہے مشکل تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آج اب یہ یاد کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا ٹائم لگے گا ٹائم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ٹائم کتنا لگے گا ایک گردان کو یاد کرتے ہوئے آپ کو میکسمم جو ٹائم لگے گا نا وہ زیادہ زیادہ پندرہ منٹ لگ جائیں گے بس मिनट منٹ دوسری کردان کو یاد کرتے کرتے منٹ لگ جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے تیس منٹ اور تیسری اور چوتھی کردان تو بالکل شروع میں ماں لگا دیں تو وہی وہ بن جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ تو آسان کام ہے ٹھیک ہے نا تو ہاں پہلی اور تی, تی, تی, تی, تی, تیسری اور دوسری اور چوتھی بالکل بس تھوڑا سا کہ شروع ڈفرینس آپ دیکھیں تو شروع میں ماں کا ڈفرینس ہوگا ہوگی بات بس اتنا بہت ہے یا اور دوں آگے آپ اپنا وہ بتائیں میرے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے میں تو مجھے کہ آدھی کتاب ختم کر دوں آپ اگر کہیں تو آدھی کتاب ختم کر لیتے ہیں ہاں اس کو یاد اچھے طریقے سے کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرن ذرا تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں یہ یاد ہو جائیں گے پھر آگے انشاءاللہ اسی کے مطابق جو ہے پھر وہ بنتی جائیں گی اور معذری مظاہرے اور ساری گردانے وغیرہ ٹھیک جی بس آج اتنا ہی پھر آج اتنا ہی اور باقی پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے باقی آپ لوگوں کے اسباق وغیرہ صحیح چل رہے ہیں اسباق وغیرہ ہو رہے ہیں کوئی مشکلات تو نہیں پیش آ رہی ہیں کوئی مشکل آ رہی ہے کسی مضمون کے اندر کسی مضمون کے کوئی مشکل نہ آ رہی ہو تو بتائیں اساتذہ وغیرہ جو ہے وہ آرام آرام سے لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اگر کوئی وہ ہو تو بتا دیا کریں تو پھر انشاء اللہ جو ہے ہم اسی ترتیب سے آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کے लिए آسانی رہے اور گھبرانا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا ہوتا کیا ہے شروع کے اندر میں نے آپ سے پہلے کہا تھا شروع کے اندر شیتان کے بڑے حملے ہوتے ہیں شروع میں شیتان کے بڑے حملے ہوتے ہیں شیتان کہتا یہ کہ یہ بھاگ جائے کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جلدی بھگا دے گا अभी تو اس کو है ہے کہ ابھی کام بڑا آسان ہے ابھی کام بڑا آسان ہے کہ اگر یہ بندہ رک گیا پھر اس کو پکانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر اور کچھ پریشن آ جاتے آدمی پہ کیا ہوتا ہے جی جی پھر شرمندگی محسوس ہوتی ہے آدمی کو کہ جی میں گیا تو لوگ کیا کہیں گے اچھا تم نے تو فلانگ کر دیا یہ کر دیا تو شروع میں چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شروع میں نہ کہتا ہے جی بس چھوڑ دیا نہیں جی نہیں مزاج نہیں ملا لیکن جب آپ پڑھ لیں گے تھوڑا بہت تو پھر چھوڑنے میں ذرا ایک ویسے بندے کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا کریں گے شیتان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی جو کام کرنا ہے تو شروع میں کرو جتنی محنت کرنی ہے شروع میں کرو اس وجہ سے کوئی نہیں فیملی کے پریشرز ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں جی بچے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ نے انہیں چیزوں کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے آپ نے انہیں چیزوں کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اب ہم نہیں ہیں اب آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بچی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے میں بھی اس -उस طرح رہتا ہوں پتا ہوتا ہے جی بچی بھی ہے کبھی وہ میرے وہ کھینچ رہی ہوتی ہے ہیڈ فونس کھینچ رہی ہے کبھی کیا کر رہی ہوتی ہے لیکن اب میں کہ میں رک جاتا ہوں بیچ میں ہے इसीलिए जो है ये चीजें चलती रहती है जिंदगी का हिस्सा है और आपको उसी तरीके से अपने आपको जो है अडेप्ट करना पड़ता है अपने आपको उसी तरीके से अपने आप को ढालना पड़ता है उसी तरह करें ढाल के अपने आप को और चलते रहें जितना भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी छुट्टी हो जाती है कभी क्या हो गया کوئی بات نہیں پھر جو ہے پیچھے سے جو ریکارڈنگ نے سیگا پوچھ لیں جو سیگا پوچھنے اگر آتا ہوگا بتا دوں گا نہیں آتا ہوگا تو بعد میں بتا دوں گا مشہور سیگا مشاعر اشارہ یشیرو اشارتن پہ مشیرن و اشیرا یشارو اشارتن فضا کا مشارن ٹھیک ہے اشارہ یشیرو اشارتن اشارہ کہتے نا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مشارنلے جس کی طرف اشارہ کیا جائے مقبول کسی گئے اشارہ یشیرو اصل میں کیا تھا اشارتً اکال یقیلو اکالتن فو مکیل باب فال اچھا باب فال سے ہے مشاور اشارہ یشیرو اشارتن فو مشیر اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا مشاور ہوگا تو شا ورن ہوگا تو پھر کیا ہوا تو یہ مشا تو مشاور تو... تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی مشاور تو نہیں ہو سکتا مشاور نہیں ہو سکتا میں نے کہہ دیا بابئی فات بھائی مکرم ہوگا تو مکرم کے نظر کتنے وزن میم کاف راب میم کیا رہے؟ مشاور کتنے ہاں ورن پھر وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھ لیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اجبف یائی نہ ہو کہیں اجبف یائی ہوگا یا اجبف واوی ہوگا بس ٹھیک ہے نا اجوف یائی یا اجبف واوی دونوں میں سے لغت میں دیکھ لیں یہ نہیں پتا چلتا انسان کو یہ لغت میں سے دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ جی اس کا وہ کیا ہے ماتا کیا ہے اج وقت شین واو رہا ہے یا شین یا راہ ٹھیک ہے نا وہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا میرے بھی ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے ذہن میں نہیں ہے یہ کہ یہ اج وقف وا ہے یا اج وقف یائی ہے شارہ یو شیر اشارہ اس میں سے لوگوں سے پتا چلتا ہے یہ السلام علیکم السلام میری ہدایت اللہ کی کلاس ہے